بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحد صدق وبہ نثَ جنده و آزہ و حضم والسلام وحد و صلاحت وسلمبی بعدہ میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج 1441 ہجری شعبان کی تیسویں تاریخ ہے اللہ جل جلالح ہمارے احوال اقوال افعال اور اعمال پر نظر کرم فرما کر قبول کر لے شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت الاسلامی تلعالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے چھٹے نقطے میں جاری ہے آج کے سبق میں ان ممالک کا ذکر ہوگا جو کہ عباسی خلافت کے زمانے میں قائم ہوئی تھی افریقہ کے علاقوں میں سب سے پہلی حکومت جس کا قیام افریقہ میں ہوا ہے اس کا نام مداریہ ہے ایک سو چالیس ہجری میں یہ حکومت قائم ہوئی اور دو سو ستانوے ہجری میں ختم ہوئی یہ حکومت مغرب اقسا یعنی مراکش وغیرہ کے اطراف میں قائم ہوئی تھی اسے ایک غلام نے قائم کیا تھا جس کا نام عیسی بن یزید اسود تھا یہ خوارج کے ایک فرق سفریہ سے تعلق رکھتا تھا مکناسا نامی بربری قبیلے نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اس کی حکومت پر قبضہ کیا اس حکومت کا مرکز صحرا میں ایک سرسبز علاقے میں تھا مداری حکومت نے تجارت کی طرف بہت زیادہ توجہ دی اور معاشی اعتبار سے یہ حکومت بہت مضبوط تھی بعد میں ملاخر خاندان کے افراد میں اختلافات پیدا ہوئے اور اب عبداللہ شیعہ جو کہ فاطمیوں کا داعی تھا اس کے حملے میں یہ حکومت 297 ہجری میں ختم ہو گئی افریقہ کے علاقوں میں قائم ہونے والی دوسری حکومت کا نام ہے ادریسیوں کی حکومت یہ حکومت 172 ہجری میں قائم ہوئی ہے اور تین سو ہجری میں ختم ہوئی ہے خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانے میں عباسیوں کے خلاف محمد ذنفس سے انہوں نے انقلاب کھڑا کیا تھا یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں منصور نے ان کو شکست دی تھی ایک سو ہجری میں دوبارہ ایک سو ہجری میں ایک اور عالوی یعنی اہل بیت میں سے حسین نام کے ایک شخص نے انقلاب کھڑا کیا ان کے ساتھ ادریس اور یاہیا دو حضرات تھے یہ دونوں محمد ضنف سے ذکیہ کے بیٹے ہیں چنانچہ اس دوسرے انقلاب میں بھی منصور کو فتح ہوئی اور علویوں کو شکست ہوئی لیکن اس دفعہ ادریس بن محمد یعنی ذنفس ذکیہ کے بیٹے ادریس افریقہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں انہوں نے ایک بربری قبیلہ جس کا نام اوربا ہے وہاں جا کر پناہ لی اپنی شناخت وغیرہ جب انہوں نے کروائی تو یہ قبیلہ اور دوسرے بہت سارے قبیلے ان کی تعت میں داخل ہو گئے ادریس بن محمد نے بنو عباس کے خلاف بغاوت کی اور فاس نامی شہر بسایا اور اسی شہر کو انہوں نے اپنا دارالحکومت قرار دیا 172 ہجری میں انہوں نے یہاں ایک علویوں کی مستقل حکومت قائم کی جس کا نام ادریسی حکومت ہے ادریس بن محمد کی حکومت جب مستحکم ہوئی تو انہوں نے بربری قبائل سے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور پھر وسطی مغرب پر انہوں نے حملہ کیا اور ان علاقوں کو بھی اپنی سلطنت اور حکومت میں شامل کیا یہ حکومت بھی چلتی رہی حتیٰ کہ تین سو ہجری میں فاطمیوں نے ان کا خاتمہ کر ڈالا یعنی یہ افریقی جو ممالک ہیں پہلے دو ملکوں کا ذکر ہوا اور آگے بھی مزید ممالک کا ذکر آ رہا ہے ان ممالک کو فاطمیوں نے شیعوں نے ختم کیا تھا اس سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ شیعہ جو ہیں کیسے مسلمان اور اسلام کے دشمن رہے ہیں اور آج بھی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس دشمن سے محفوظ فرمائے افریقہ میں قائم ہونے والی تیسری حکومت کا نام ہے اداولت الغلبیہ یعنی اغلبیوں کی حکومت ایک سو ہجری میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے اور دو سو ہجری میں ختم ہوئی ہے جیسے کہ پچھلی حکومت کے تذکرے میں ادریسیوں کا ذکر آیا ہے ادریسیوں نے مغرب اقصا اور مغرب اوسط ان دونوں علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اب عباسی خلیفہ ہارون الرشید کو اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ ادریسی مغرب ادنا یعنی تیونس پر بھی قبضہ نہ کر لیں چنانچہ ادریسیوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوئی جو کہ مستقل طور پر تیونس یعنی مغرب ادنا کی حفاظت کر سکے ابراہیم بن اغلب اس وقت ایک مشہور اور باصلاحیت کمانڈر تھے ایک سو چراسی ہجری میں ہارون الرشید نے انہیں افریقہ کا والی مقرر کر دیا خیروان نامی شہر اس ولایت یعنی صوبے کا دارالحکومت تھا ابراہیم بن اغلب نے ایک اور شہر بسایا جس کا نام انہوں نے اپنے عباسی عقاؤ کے نام پر عباسیہ رکھا ان کی حکومت اغلبی حکومت کے نام سے مشہور ہوئی اغلبی یہ سنی تھے ان کے زمانے کا جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے وہ جزیرہ سکلیہ یا سسلی کی فتح کا واقعہ ہے اس جزیرے کی فتح کا واقعہ اس لیے انوکھا اور نادر ہے کیونکہ اس جنگ کی قیادت ایک عالم دین اور مفتی اور قاضی نے کی تھی تاریخ میں اس مفتی اور قاضی کا نام اسد بن فرات ہے یہ مالکی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے انتہائی جرت اور بے باکی کے ساتھ جزیرہ سسلی پر حملہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے فتح کیا ان کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک عجیب سی آرزو اور حسرت آج کے مسلمان کے دل پر بیٹھ جاتی ہے کہ کاش کے آج کے زمانے کے علماء بھی ایسے ہی ہوتے اسد بن فرات رحمہ اللہ کے حالات اور واقعات کے سلسلے میں مزید تحقیق کی آپ حضرات کو تاکید اور وصیت کرتا ہوں اسماع رجال کی جو کتابیں ہیں اس میں آپ اس شخصیت کے تذکرے کو دیکھ سکتے ہیں کسی زمانے میں جامعہ فاروقیہ سے شائع ہونے والے رسالے الفاروق میں ایک چھوٹا سا مضمون میں نے بھی لکھا تھا اس کا عنوان تھا فعین الاسد یہ وہی اسد بن فرات رحمہ اللہ ہیں جو کہ جزیرہ سسلی کے فاتح تھے انہوں نے اس جزیرے کو فتح کر کے اغلبی حکومت میں شامل کروایا اغلبیوں کی حکومت بھی فاطمیوں کے حملوں کے نتیجے میں ختم ہوئی